الحمد اما عبل اسلام اور ایمان یہ کیا تھی اس کے بارے میں لوگوں نے اپنے اپنے ذہنوں میں ایک تصور قائم دیا ہوا ہے ایک لال اسے کہتے ہیں ایمان اسے کہتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کچھ بھی کرے چاہے نہ کرے اور جو بندہ یہ دل میں یقین رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک خالق ہے مدبر ان کو مور ہے وہ بندہ بولے نہ اس سے آگے وہ کچھ کرے چاہے نہ کرے لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں مومن کون ہوتا ہے اور مسلم کون ہوتا ہے یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا مشہور حدیث ہے حدیث جبریل جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں سفید لباس کے اندر آئے صحیح بخاری کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا, کیا کیا کیا کام ہیں جو بندہ کرے تو مسلم بنتا ہے اسلام کے بارے میں مجھے بتائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرایہ السلام اللہ اللہ اب اللہ وہ انم ون اب رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم و توقیم اسطالا کا و تفقی استقاعت کا و تفارماغان و تو سطح نام کیا ہے پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی وقدالیت اللہ کی توفید اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور کی حوالت. نماز قائم کرنا یہ نہیں کہا کہ مان کے مسئلہ نماز فرض ہے بلکہ کیا فرمایا ہے نماز قائم کرنا یہ اسلام ہے رمضان کے روزے رکھنا صرف مان لینا تسلیم کا لینا نہیں زکوٰۃ ادا کرنا جس آدمی پر فرق اور جو آدمی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا یہ پانچ کام نماز روزہ حجات اور کوبیگوری حالت کی گواہی یہ پانچ چیزیں جس بندے میں جمع ہو جائیں وہ بندہ اس میں ہے صرف اکیلا کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلم نہیں ہوتا ہاں بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کافر ہے اکر کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے اللہ تعالی نے اس کو توفیق دی اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوتا مثلا صبح سات بجے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی اس کے ساتھ بہت نہیں کرتی وہ دس بارہ بجے اب اس آدمی کے اوپر نہ تو نماز کا وقت آیا نماز فرد نہیں ہوئی نہ اس پہ روزہ فرض ہوا نہ اس پہ زکات فرد ہوئی نہ اس پہ حج فرد ہوا کچھ فرض ہوا ہے ہی نہیں ہے یہ بندہ صرف کلمہ پڑنے کی یہاں پر جنت میں چلا جائے یہ محمد ہے مسلم ہے لیکن جس آدمی کی زندگی میں نماز کا وقت آ گیا اور اس نے فرضی نماز ادا نہ کی اس کا اسلام اور ایمان ختم ہو جائے ایک آدمی ہے اس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس نے رمضان کے روزے نہ رکھے اس آدمی کا اسلام ختم ہو جائے گا ایک آدمی ہے اس پر فرض ہو گئی ہے لیکن اس نے ادائی نہیں کی اس کا بھی اسلام ختم ہو جائے گا زندگی میں اس کو حج کرنے کا موقع میتر آیا لیکن اس نے حج نہ کیا نہ ہی حج کا کوئی ارادہ ہے ایسے آدمی کا اسلام ختم ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا مانتے سے ہم پر فرض ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں دیں گے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم زکات دیں گے لیکن پوری نہیں دیں گے جتنا ہمارا دل کرے گا اتنی ہم دیں گے تو سیزنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے ان کے خلاف جہاد کیا تھا کہ یہ زکوت پوری دے اچھا اللہ کی قسم اونٹ کا ایک بچہ بھی دس اونٹ رقاد بنتی ہے نا نو دے دیں ایک بھی اگر وہ نہیں دیں گے دس میں سے تو اس ایک کی وجہ سے میں اس کے خلاف لڑوں گا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہبائے کار اللہ علی علیمانی کا فہم اور ان کی سمجھ یہی ہے کہ ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کا تارک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے پھر اگر کوئی آدمی مؤمن بننا چاہتا ہے تو ان پانچ کاموں کے ساتھ ساتھ چھ کام اس کو اور کرنے پڑے گی وہ بھی اسی حدیث کے اندر ہے جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ابھی ایمان مجھے بتائیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا ایمان بالا جی وطوبی کی و رسولی کی ول جو آخری ول ایمان کیا ہے کہ تو اللہ تعالی پر ایمان لائے نبیوں رسولوں پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان ہو فرشتوں پر ایمان ہو اچھی بری تقدیر پر ایمان ہو اور آفرت کے دن یعنی قیامت کا یقین ہو یہ ہے ایمان چھ چیزیں آپ نے گنوائی ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان لانا سے کہتے ہیں یہ ایمان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہے بس نہیں اس کا نام ایمان بلہ نہیں ہے صحیح مخالف کے اندر علی کے وقت عبد القیب تھے جب عبد القیب کا وقت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا انہوں نے دین کو سیکھا سمجھا واپس جانے لگے تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ وحدہ کا شریف پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے وہ کہنے لگے اللہ عبار رسول ہوگا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہے اللہ تعالیٰ اللہ اللہ کی توحید اور میری نبوت علی سالم کی گواہی دو و تین اسلام نماز قائم کرو وخص ذکا کا زکوٰۃ ادا کرو وہ اور مالے غنیمت کے سے پانچواں حصہ ادا کرو خالف کی گواہی نماز روزہ سکار اور مالے بنی مسئلے سے کم پانچ من یہ کل پانچ کام ایمان باللہ بتاؤ کا پانا پانچ کام یہ اور باقی کے پانچ کام نبیوں پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان رشتوں پر ایمان اچھی بری تقریر پر اور یومیں آکرت پر ایمان پانچ کام یہ اور چھٹا ایمان بلّہ کا کھانا پانچ کام یعنی پانچ کام غلط کرے تو اللہ پر ایمان ہوتا ہے یہ پانچ اور پانچ ساتھوں اور گیارہواں کام ریس اللہ کا حج کرنا ہے. وہ عدی سے کے اندر اسلام کی تحریر میں نبی رکھنا افلا تو خراب ہوتا ہے یعنی جو بندہ یہ کل گیارہ کام کرتا ہے وہ مومن اور مسلم کے لوگانے کا حقدار ہے وگرنا نہیں اللہ سبحانہ کھانا ہوا سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے کما لگ جائے